الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكر وليه ونعوذ بالله من شروع أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحضر الله فلا مزللا ومن يزلل فلا حاضيلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحضرنا شريك له فنشهد أن نسيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعرض بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا صُبَّتْ بِطِينٍ فِيهِ مِنْ رُوحِي سَاجِدِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى محمد فالا موحمد موحمانی حضور آئے تو سز آفری میں شپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ چہروں کا تو انسانوں کو جینے کا شعور آئے معزز علماء کرام میرے نہایت واجب ال احترام بزرگوں مثلاً تعلق سنت والجماعت جماعت احلات دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائی میں نے آفرات کی خدمت میں پرانی کریم کی دو آیتیں تلاوت کی یہ دو آیتیں میں نے اس وجہ سے تلاوت کی ہیں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 ہم سنتے بھی ہیں بیان بھی کرتے ہیں اسی گنوان پر میں نے آپ کی خدمت میں تشرست کر لی ہے میں نے آپ کی خدمت میں دو فوائدیں تلاوت کی ہیں پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے دوسری آیت میں یہ بات سمجھائی کہ انسان کے بدن میں ہم نے روح کو ڈالا ہے تو گویا انسان دو چیزوں کا نام ہے نمبر ایک بدن نمبر دو روح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 تو جو کہ روح آسمان سے نازل فرمائی تو روح کی بیماری کے لیے توا اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی تو جسم مٹی سے بنایا جسم مٹی سے بنایا تو جسم کی دوا اور غذا مٹی سے بنائی اور روح کو آسمان سے نازل کیا تو روح کی غذا اور دوا بھی آسمان سے نازل کیا اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا اب توجہ میری طرف رکھیں نمبر ایک بدن سے نمبر دو روح سے بدن کو مٹی سے بنایا بدن کی غذا اور دوا بھی مٹی سے بنائی عرو کو آسمان سے نازل فرمایا تو روح کی غذا اور دوا بھی آسمان سے نازل فرمائی اس آسمانی غذا اور دوا کا نام وہی توجہ رکھنا بٹن کو مٹی سے بنایا بٹن کی غذا اور دوا بھی مٹی سے پیدا کی عرو کو آسمان سے نازل فرمایا تو روح کی غذا اور دوا کو بھی اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا اگر بدن بیمار ہو جائے تو پھر بدن کو طبیب چاہیے اگر بدن میں جو ہستے ہستے متوجہ کر تو اس کی وجہ یہ ہے میں بیان کے درمیان نہ تو نعرے لگواتا ہوں نہ بیان کے درمیان سبحان اللہ کہلواتا ہوں میں نے تسلسل سے بات کہنی ہے اور میرے بیان کی مجبوری یہ ہے اگر آپ نے مسلسل نہ سنا تو آپ کو سمجھ نہیں آنا بیان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 اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں وطن کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں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 میں سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں اگر میں آپ کے ہاں یا کراچی گفتگو کے لیے آیا اور آپ مجھے فرمائیں ہمارے ان بزرگوں کے لیے دعا فرماتے ہیں بیمار ہیں میں پوچھتا ہوں ان کی بیماری کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ اس اور پیچس کے مریض ہیں یہ تو ہمارے یہاں سرگودہ ان کو لے کر آؤ ہمارے یہاں بہت اچھا حکیم ہے وہ پیچس کا علاج کرتا ہے آپ کہتے ہیں دعا لے کر بھیج دیں نہیں گھر پہلے اس کی نبز چیک کریں گے پھر ان کو دوا دیں گے ہمارا شدید نباز ہے آپ اپنے بزرگوں کو لے کر ہمارے یہاں تشریف لائیں ہم نے آپ کو متب پہ بٹھا دیا آپ متب پہ بیٹھے ہیں اور تھوڑی دیر بعد حکیم صاحب اٹھے اور پھر واپس آئے دس منٹ کے بعد اٹھے اور پھر آئے دس منٹ بیٹھے اور پھر اٹھ گئے آپ نے کسی سے پوچھا یہ حکیم صاحب بار بار اٹھتے کیوں ہیں دس منٹ سے زیادہ ٹکتے کیوں نہیں اور نگاہ اس لیے کہ یہ پیچس کے مریض ہیں پھر دس سال سے بیماری کے اندر مبتلا ہے ایمان کے ساتھ بتاؤ آپ से سے سفر کر کے گئے اس طبیب سے اپنے بزرگوں ہمارے تو دادا ابو آدھے گھنٹے ہم پریشان ہیں بات سمجھانے کے لیے دی ہے کہ میں آپ اس سے علاج نہیں کرائیں گے اس سے پتہ چلا کبھی کا معالج ہو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 روحانی مرض کا نام گناہ ہے پیغمبر گناہ کے علاج کے لیے آتے ہیں اگر نبی خود گناہ کرے تو یہ پیغمبر کا عیب ہے نبوت کے پاس کون سا مریض گناہ جائے گا علاج کرانے کے لیے اس لیے طبیب جس مرض کا معالج ہو اس مرض میں مبتلا ہونا طبیع کا عیب ہے نبی کیونکہ امراض روحانیہ کا معالج ہے اس لیے نبی کا روحانی مرض میں مبتلا ہونا یہ عیب ہے لہذا اللہ نبی کو روحانی مرض میں مبتلا نہیں ہونے دیتے بلکہ اللہ نبی کو گنا سے پاک رکھتے ہیں اور نبی کو گنا سے بچا کے رکھتے ہیں یہ وہ سنت والجماعت کا نظریہ ہے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 نہیں ہونے دیتے یہ ہمارا نظریہ ہے اب ایک بات سمجھ لیں کیوں کہ نبی امراض جسمانیہ کے معالج بن کے آتے نہیں اس لیے پیغمبر پر اگر جسمانی مرض آ جائے یہ پیغمبر کا عیب نہیں ہے یہ نبی کا نقص نہیں ہے باقی انبیاء کو جا خود ہمارے نبی جو صرف نبی ہی نہیں نبی جو جولامبیا بھی ہیں نبی ہی نہیں سید الانبیاء بھی ہیں نبی ہی نہیں امام الانبیاء بھی ہیں ہمارے پیغمبر کے سب مبارک میں دبت ہوا ہے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 میں سمجھانا یہ جا رہا ہوں ہمارے پیغمبر بھی اگر جسمانی مرض کے اندر مبتلا ہو جائیں یہ ہمارے پیغمبر کا عیب نہیں ہے نبی کا ایپ امراض میں مبتلا ہونا ہے اللہ ہمیشہ اپنے نبی کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں یہ میں نے اقلی وجہ بیان کی ہے کہ نبی معصوم کیوں ہوتا ہے نبی گناہ سے پاک کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ اگلی بات میں ایک اور کہتا ہوں کہ پگمبر معصوم ہے معصوم ہونے کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ نبی گناہ سے بچتا ہے علماء جانتے ہیں اللہ نبی کو گناہ سے بچاتے ہیں بچنا پیغمبر کے ذمہ نہیں خدا نے لگایا بچانا خدا نے اپنے ذمہ لگایا ہے تو نبی کے ذمہ بچنا نہیں لگایا نبی کے ذمے اللہ نے اپنے ذمہ نبی کو گناہ سے بچانا لگایا ہے اللہ کے ذمہ نبی کو گناہ سے بچانا کیوں ہے توجہ سے بات اللہ کے ذمہ نبی کو گناہ سے بچانا کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے نبی اعلان نبوت خود نہیں کرتا اللہ نبی سے اعلان نبوت کرواتا ہے نبی اپنے سر سربے خود تاز نبوت نہیں رکھتا اللہ نبی کے سر سربے تاج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 اس نبی کو اللہ خود ہر قسم کے گناہوں سے بچاتا ہے اس کی مثال اور کے علاقے کا ایک ایم پی آپ کے علاقے کا یا میرے علاقے کا یہ ایم ایل اے اور خود اسمبلی میں نہیں جاتا اس ایم ایل اے ایم پی اے کو میں اور آپ اسمبلی میں بھیجتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ایم این اے ایم پی اے سلیکشن سے نہیں بنتا ایم این اے ایم پی اے الیکشن سے بنتا ہے اگر یہ ایم این اے اسمبلی میں چلا جائے اور آپ حکومت پہ لان تان کریں اور حکومت کو کوسے کہ تم نے کرپٹ بندا ایم نے کیوں بنا دیا ہے حکومت کہے گی ہم نے نہیں بنایا تم نے بنایا ہے ہم نے ٹکٹ دیا تم نے چنا ہے تم نے ہے تم نہ دیتے تو اگر آدمی الیکشن سے اوپر آئے تو اس پر اعتراض نہیں حکومت پہ ہوتا ہاں اگر کوئی آدمی الیکشن کے ذریعے نہ آئے خاص ہمارے یہاں جیسے کوٹے کی سیٹی ہوتی ہیں اس میں حکومت کسی کو نامزد کرے اور بندہ کرپٹ ہو اب الزام حکومت پہ آتا ہے کہ تمہیں نہیں حکومت ہے اگر نبی مخلوق کے بنتا اور اعتراض مخلوق پہ ہوتا کہ نبی تم نے چنا ہے یہ جو کہ مخلوق کے الیکشن سے نہیں خالق کی سلیکشن سے بنتا ہے اب نبی گناہ کرے اعتراض خالق پہ ہوگا آپ نے نبوت کے لیے اسے چنا جو گناہ کرتا ہے آپ نے نبوت کے لیے اسے چنا جو گناہ کرتا ہے اس لیے کیونکہ نبی سلقشن خدا سے نبی بنتا ہے تو اللہ اس نبی کو ہر قسم کے گناہ سے بچا لیتے ہیں میں سمجھا ہی رہا تھا نبی معصوم ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے نبی سے اللہ گناہ ہر قسم نہیں ہونے دیتے اللہ نبی کو ہر قسم کے گناہ سے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 ہیں اور موجودات کو جمع کر کے نیا ڈیزائن یہ یہ کیا, کیا انسان نے اس اللہ کے پیدا کردہ لوہے کو ایک نیا ڈیزائن دے دی دیا ہے اسے ایجاد کہتے ہیں تو وہ کمپنی جو کسی چیز کو ایجاد کرے اس چیز کو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 پابندیاں لگاتا ہے اس کو یوں رکھنا ہے تو خالد اپنی مخلوق پہ پابندی نہیں لگا سکتا کہتے پھر علاج کے لیے ڈاکٹر کو پیدا فرمایا وہ آنکھ کا علاج کرتا ہے تو جو ڈاکٹر آنکھ کا علاج کرے آنکھ میں موتیاں پڑ گیا اس نے علاج کیا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 کوئی حق نہیں ہے وہ ظلم اور زیادہ ہے اور ڈاکٹر پابندی لگا دے تو بالکل انصاف کا تقاضا ہے اسے حق کا چلا کیوں نے ایک گھنٹہ پریشر کیا ہے میں بات سمجھا یہ رہا تھا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 اللہ خدا کو سنا بھی ہے اور خدا کو دیکھا بھی ہے ہمارے نبی نے خدا کو دیکھا بھی ہے ہمارے نبی نے خدا کو سنا بھی ہے سننے والی بات کو لوگ مانگ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی نے سنا ہے دیکھنے والی بات بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں یعنی ہمارے نبی نے خدا کو نہیں دیکھا اگر ہم سے پوچھو دیکھا ہے تمہاری دلیل کیا ہے ہم حدیث پڑھ دیتے ہیں صحیح مستدرک ال صحیح ہے میں روایت ہے الخکا ئس میں روایت ہے فلا حدیث پاک کی کتاب میں ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کا ان محمدن قدر آ ربہ اللہ کے نبی نے خدا کو دیکھا ہے ابن مالک کی روایت ہے رضی اللہ عنہ حضور فرماتے ہیں قدر ایت النور العظم میں نے نور اعظم کو دیکھا ہے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 ان سے کون سی غلطی نہیں ہو سکتی وہ کون سا بھول نہیں سکتے یہ ساری تمہیدیں بنا کر کہہ دیں گے حدیث قرآن کے خلاف ہے لیکن تو جملہ یاد رکھیں اللہ کی قسم حدیث سے پیغمبر ہو قرآن کے خلاف ہو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہاں کبھی قرآن کے خلاف ہوتی نہیں البتہ نظر آتی ہے جب قرآن کے خلاف نہ ہو اور نظر آئے اہل نظر سے نظر کا علاج کروائیں اور کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی جو فن کے پاس اہل علم کی دستگاہ بھی ہے اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے اہل علم کی دستگاہ بھی ہے اہل نظر کی خان کا بھی ہے ہم نے کہا قرآن کے خلاف ہرگز نہیں ہے ایک نوجوان کو میں نے کہا اللہ تمہیں ہدایت دے اور جنت میں جگہ کا فرمائے ہم بس دعائیں تو دیتے نہیں ہیں گالیوں سن کر بھی دعائیں دیتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے اور جنت میں جگہ دے تاجی آمین اور عامر بھی جو کہ اوٹی کہتے ہیں اسے جی آمر میں نے کہا اللہ تمہیں جنت میں لے جائے تو جنت میں جا کے اللہ کو دیکھو گے ضرور دیکھیں گے یعنی کہ جی کیوں گے میں ایک موجود ہے کتاب ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اہل جنت جنت میں خدا کو دیکھیں گے میں نے تیار نہیں ہوں مجھے کہ دے جی کیوں؟ میں نے کہ قرآن, کے خلاف ہے قرآن کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی تو تو کیسے دیکھے گا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے جب اپنے خلاف آئی تو پھر فوراً آیت میں طویل ہوگی اس آیت کا ماننا یہ ہے کہ تم زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے میں زمین پہ رہتے ہوئے نہیں میں تو جنت میں جا کے دیکھوں گا میں نے کہا ہم نے کب کہا ہے ہمارے نبی پہ, زمین پہ رہتے ہوئے دیکھا ہے ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا. ہم بھی تو تو کہتے کہتے ہیں ہیں عرش عرش پہ پہ جا جا کے کے دیکھا دیکھا ہم ہم ہے نے کب کہا زمین پہ دیکھا ہے تم جنت پہ جا کے دیکھو تمہاری حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے ہمارے نبی عرش پہ جا کے دیکھے تو ہماری حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی ہے اپنی باتیں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 آنکھوں سے نبینا تھا حضرت تھانوی سے کہا میں نے تم سے مناظرہ کرنا ہے پر میں کس بات کے بعد تم ایک طویلے کرتے ہو میں تم سے مناظرہ کروں گا حجیم ثانی فرمانے لگے تم اس سے کرو گے میں تم سے مناظرہ نہیں کروں گا اس نے کہا جی کیوں پر میں سے مناظرہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں اس نے کہا جی کیوں فائدہ نہیں ہے پر کچھ فائدہ نہیں ہے اس نے کہا جی کیوں نہیں ہے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 قیامت کو بھی اندھا ہوگا تو اندھے لوگ تو جنگت مل جائیں گے تو تجھے مناظرہ کر کے سمجھانے کا کیا فائدہ ہوا کیا نہیں حضرت اس آیت کا مطلب یہ ہے تویل نہیں کرنی ابو ریفہ کا کام ہے طویلیں کرنا معاؤنفا کا کام ہے تو نے تعویل نہیں کرنی اس نے کہا جی کیوں فرمایا تو تعویل نہ کر پھر جنت میں جا کے دیکھا تعویل نہ کر پھر جنت میں جا کے دیکھا اس نے کہا جی مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا یہی تو ہم کہتے ہیں یہ تعویل ہوتی ہے ضرورت پڑتی ہے تجھے ضرورت پڑ گئی ہے نا حضرت امام صاحب ضرورت پڑ جاتی تھی وہ بھی تعویل فرما لیتے تھے جب اپنی بات ہے تو پھر لوگ طویل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں میں نے پہلی بات کیا سمجھائی ہم نبی کا کلمہ کیوں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 والوں کی نماز کیسی ہوگی اب آپ کو چاہیے یہ نہ ہو نماز ادا کرنا مشکل ہے. اسی طرح اللہ کی بات ماننے کیلئے ضروری ہے درمیان محمد صرف اللہ کی سن کر نہیں سناتے تھے بلکہ خدا کو سنا بھی ہے اور خدا کو دیکھا بھی ایک وجہ دوسری وجہ یہ فرمائے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 بنے گی جب حکم خدا بھی ہو طریقہ مصطفی. حکم خدا بھی ہمارے تبلیغ والے ترجمہ کرتے ہیں کبھی سنا نے ترجمہ کرتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے میں اللہ سے وعدہ کیا ہے تیرا حکم مانے گے آگے تیرے نبی کا حکم مانیں گے نہ تیرا حکم مانیں گے تیرے نبی کے یہ ہے یہ جو تبلیغ کا کلمہ ہے نا یہ ایسے عام نہیں ہے ترجمہ جو تفریح والے کلمے کا ترجمہ کیا ہے ایسے نہیں کہ خام خاص سی بات کہہ دی ہے یہ نچوڑ ہے قرآن سنت کا اللہ تیرا حکم مانیں گے تیرے نبی کے طریقے پر چلیں گے لا الہ الا اللہ کا نام حکم خدا ہے محمد الرسود اللہ کا نام طریقہ مصطفح. تو عبادات میں حکم خدا بھی ہوتا ہے اور عبادات میں طریقہ مصطفیٰ بھی ہوتا ہے حکم خدا بھی چاہیے طریقہ مصطفیٰ بھی چاہیے اس لیے میں نے دوسری وجہ بتائی ہم نبی کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں اس لیے یہ اللہ حکم دیں گے وہ طریقہ دے گا اب پچھلی بات پھر ذہن میں رکھیں ہم نے کہا نبی معصوم ہے ہم پیغمبر کو معصوم کیوں مانتے ہیں بھائی عبادت تو ہوگی جب حکم خدا ہو اور طریقہ مستفیٰ ہو اگر مستفیٰ ہی طریقہ ٹھیک نہ دیں تو عبادت بنے گی کہتے اگر نبی کر کے دکھانے میں غلطی کریں تو بتاؤ عبادت بنے گی کہتے عبادت تو تب ہی بنے گی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 اس پر دلائل تو بھی ہے میں نے صرف جی پیش کی ہے کہ نبی معصوم کیوں ہوتا ہے اب اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیں بہت سے لوگ آپ کو فرمائیں گے کہ نہیں نبی معصوم نہیں ہوتا ہمارے پاس دلائل موجود ہے نبی معصوم نہیں ہوتا ہمارے پاس آئٹے موجود ہیں پھر آپ الجھن میں پڑ جائیں گے یہ شاید کا کیا بنے یا حدیث کا کیا بنے ایک دو آئٹے اور دلائل سے بات فرما لیں نمبر ایک اگر آپ کہیں گے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 نبی گناہ نہیں کرتا نبی سے غلطی نہیں ہوتی نبی کبھی ایسے کام نہیں کرتا اب آپ نے الجھن میں پڑھنا ہے ادھر دیوبند کا عقیدہ ہے ادھر قرآن کی آیت ہے تو یہ عقیدہ ان کا قرآن کے خلاف ہے ہرگز قرآن کے خلاف نہیں ہے تابات توجہ سے تو اگر کوئی بندہ کہے حضرت گنا کر کریم میں ہے نظم قلم اللہ فرماتے آدم بھول گئے تھے اگر بھول کر کوئی بندہ کام کرے تو گناہ نہیں ہوتا تو جب بھول گئے ہیں پھر گناہ کیسے اگر یہ آدم علیہ السلام بھول گئے ہیں اور بھول جانا گناہ نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں بتاؤ اللہ نے آدم کو گناہ نہیں تھا آدم اور علیہ السلام کو جدا یہ چالیس سال تک روتے کیوں رہے یہ دعا کیوں مانگتے تھے ربانہ ظلم کیوں مانگی ہے اللہ کا بے حق محمد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 آدم علیہ السلام بھول گئے ہیں ان کا بھول جانا گناہ تو نہیں تھا یہ ڈانت پڑی ہے چالیس سال ہیں جنگ سے نکالا ہے یہ دعائیں کیوں ہیں کی وجہ میں رکھ لے حضرت امتی نہیں ہے نبی کا بھول جانا اور ہے اور امتی کا بھول جانا اور ہے نبی بھولے گناہ تب بھی نہیں ہے امتی بھولے گناہ تب بھی نہیں ہے لیکن امتی بھولے تو ڈانٹ نہیں ہے نبی بھولے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 تو ڈانٹ نہیں ہے گنا بھی نہیں ہے نمازی بھول جائے گنا نہیں ہے لیکن ڈانٹ ہے دونوں میں فرق کیا ہے روز نمازی کے صرف ایک کام ہے نمازی دوران نماز غسل نہیں کر سکتا دوران نماز کچھ بھی نہیں ٹیلیفون نہیں سن سکتا دوران نماز کوئی کام نہیں کر سکتا صرف ایک کام اس کے ذمے ہے اس نے نماز میں اللہ سے بات کرنی ہے اور روزے دار کئی کام کر تا ہے. روزے دار روزے کی حالت میں تلاوت بھی کرے گا روزے کی حالت میں وضو بھی کرے گا روزے کی حالت میں نماز بھی پڑھے گا روزے کی حالت میں غسل بھی کرے گا روزے کی حالت میں سکول کالج, مدرسے بھی جائے گا روزے کی حالت میں دکان پر بھی جائے گا کئی کام کرے گا تو نمازی کے ذمہ ایک کام ہے اللہ سے بات کرنا روزے دار کے ذمہ کئی کام ہے پروجیکٹ کے ذمے کئی کام ہو اگر وہ ایک کام بھول جائے تو نہیں پڑتی تو جس قسم میں ایک کام ہو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 آپ نے پوچھا کیا لایا کہتے دھنیا آپ نے کہا تھا میں نے پودینہ کہا تھا وہ کہتے کام تجھے کہا تو وہ بھی بھول گیا دس کام ہو ایک بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے ایک کام ہو بھول جائے تو ڈانٹ ہے روزے دار کے وہ بھول جائے گنا بھی نہیں ہے ڈانٹ بھی نہیں ہے نمازی کے جی کام ہے اللہ سے بات کرنا وہ بھول جائے گنا نہیں ہے لیکن ڈانٹ ہے کہ دوبارہ پڑھو حضرت آدم نبی ہے امتی نہیں ہے آدم کی ایک کام تھا لا تقربہ تک وہ اس کام کو بھی بھول گئے تو ایسے ہے جیسے نمازی بھول گیا ہے اللہ نے فرمائے تمہارے ذمے ایک کام تھا آدم تو وہ بھی بھول گئے گناہ تو نہیں تھا لیکن ڈانٹ پڑی آدم علیہ السلام رو پڑے اللہ مجھے معاف فرما دے میری شان کا تقاضہ یہ تھا میں نے بھولتا میں بھول گیا مجھے معاف فرما دوں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 ٹھوکر لگی گر گیا دودھ بھی گلاس بھی ٹوٹ گیا غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے کا چاند بج کے تھوڑے جا بیٹھ جا نہیں اسے معاف کر دے کہتے تھی خود توڑا ہے خود ٹھوکر لی ہے سازی نہیں تو میرے کیوں معافی مانگتا ہے جا بیٹھ جا وہ معافی مانگ رہے ہیں استاجی کے تیرا کو سور ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں حضرت یہ بچہ سکی ہے والا ہے بڑا سمجھدار ہے اس کا گناہ تو نہیں ہے جان کی توڑا نہیں ہے لیکن آپ کی اس کی تسلی کے لیے فرما دے کہ بیٹا جو تو غلطی ہے نا میں نے معاف کر دیا ہے یہ خوش ہو جائے گا تو کہتے بیٹا یہ جو تو نے غلطی کی ہے میں نے معاف کر دیا وہ خوش ہو کے جاتا ہے تو استاد جی نے معاف کر دیا اب آپ کو اس نے غلطی کر لی ہے اس نے غلطی کی نہیں تھی اس کے حوصلے کے لیے استاد نے فرما دیا غلطی نہیں ہے لیکن جسے تو غلطی کہتے ہیں میں نے اسے بھی معاف کر دیا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 زیادہ پھر کیا کریں میں نے کہا آپ پندرہ بیس اپنے دوست جماعت وقت لگائے بلا لیں مجھے بھی بلائیں اور کھانے کا اہتمام فرمائیں اور وہاں آپ مجھے فرمائیں کہ جمالا صاحب کھانا بھی ہے اور تھوڑی سی ان میں بات بھی کر دیں تو میں پوچھ لوں گا ابھی کتنا وقت ہے آپ نے کہہ رہے کہ ایک گھنٹہ تو میں کہوں گا ابھی پندرہ منٹ میں بات کر دیتا ہوں اور پینتالیس منٹ آپ لوگ مسئلے پوچھ لو تو آپ بھی مسئلے پوچھو بیٹھا وہ بھی پوچھے گا اس سے بات خود بھی شروع ہو جائے گی تو یہ نہیں سمجھے گا میرے لیے آئے ہیں نہ سمجھے گا مناظرہ ہو رہا ہے اور بات ہماری پوری ہو جائے گی کہا अच्छा بہت اچھا میں چلا گیا بات شروع کر دی پندرہ منٹ گفتگو मैंने تو میں نے کہا بھی آپ پینتالیس منٹ مسئلے پوچھ لو کبھی تو باہر آنا ہوتا ہے بھیا تو آپ کے سوشل میڈیا پر میرے مل جائیں گے یہ سوال جو آپ کی رشی طریقے ہوگی ایک نے مسئلہ دوسرے نے تیسرے نے چوتھے نے چار پانچ جس سے ہم بات کرنا چاہتے تھے اس نے کہا کہ میرا مسئلہ تو کوئی نہیں بس میرا ایک اشکال ہے میں نے کہا بیٹا اشکال اور مسئلہ کی چیز ہوتا ہے نام الگ الگ ہے بات تو ایک ہی ہے نا چلو تم بات پوچھ لو جو کچھ نہیں ہے بیٹے کہتے میں نے وقت لگایا فضائل اعمال تو ہماری تعلیم ہوتی ہے پڑھتا تھا لیکن اس میں کچھ واقعات قرآن کے خلاف ہیں تو ہمیں الجھن ہے کہ غلط قصے جو قرآن کے خلاف ہیں وہ فضائل اعمال میں کیوں ہے میں نے کہا بھی آپ باہر رہتے ہیں میں پاکستان رہتا یا پیسے کی کوئی نشانی فرما دے میں رائے ون جاؤں گا اور بزرگوں سے کہو کہ بھئی اسے نکال دو قران کے خلاف ہے۔ اس میں ہرٹ کی بات کون سی ہے؟ آپ نشاندہی مجھے کر دو وہ کون کون سے چیزیں ہے جو قران کے خلاف ہے۔ ہم نے بات سمجھانی تھی نا مناظرہ تو نہیں کرنا تھا۔ مجھے وہ کہنے لگا فضائل مال میں ہے مالک بن سلام رضی اللہ عنہ صحابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ پچھلے اس میں خون مبارک تھا فرم پیالے میں ڈالا اور پھر اس کو کسی جگہ پر کسی جگہ پر آپ اس کو مجھے پھینکنا تو کہتے شرم آتی ہے تو پیغمبر کے ہم مبارک خون ایسا لگے اس کیسے استعمال کریں پر اس کو لے دو اور کسی مناسب جگہ پہ اس کو رکھ دو وہ صحابی واپس آئے تو پوچھا اس کو کہاں رکھا تو نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے اس کو پی لیا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے اظہار فرمایا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 مری ہوئی مچھلی کھاتے ہو ساری ذبح تو نہیں کرتے میں نے کہا جب آپ ذبح نہیں کرتے مچھلی مر جاتی ہے وہ تو مردار ہو گئی قرآن کہتے مردار حرام ہے تمہارے بقول ناپاک ہے نہیں کھانا چاہیے تو جب مردار ہے تو آپ نے کیسے کھائی جی وہ تو مچھلی ہے میں نے کہا بھی مچھلی ہو یا بکرا ہو مردار تو مردار ہی ہوتا ہے دونوں میں کیا فرق ہے تو کہنے لگا قرآن کریم جس پیغمبر پہ نازل ہوا ہے اس نبی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ بکرا مردار ہو تو کھانا جائز نہیں ہے اور مچھلی مردار ہو تو جائز ہے یہ اس قرمت میں شامل نہیں میں نے کہا اسی نبی نے سمجھایا ہے کمتی کا خون ہو تو پینا جائز نہیں ہے نبی کا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 کاکا جی مجھے بات سمجھ آ گئی میں نے کہا بہت اچھی بات ہے کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ پوچھ لو میں چاہتا تھا آگے بات نہ چلے سارے مسئلہ یہی پوچھے ہمارا گھنٹہ یہی پر لگ جائے جس کے لیے ہم آئے اور مسئلہ ہمارا تبدیل والے ساتھی ہے نہیں نہیں باتیں گھرتے ہیں نہیں نہیں باتیں میں نے کہا مجھے بھی بتاؤ نہیں باتیں تاکہ میں کسی بیان میں میں بھی کلاس لوں بھائی تم نے کیا نہیں باتیں گھری شروع کر دی ہے میرے کا یہ کہتے ہیں اگر کسی آدمی کا حادثہ کمزور ہو فرد نماز کے بعد یہاں رکھ کے سر پہ آج گیارہ مرتبہ یا, قبیل یا, قبیل یا قبیل تو حادثہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ کون سی حدیث میں ہے میں نے کہا اگر آپ کا حادثہ کمزور ہو اور آپ کسی حکیم کے پاس جاؤ اور کوئی میرا حادثہ کمزور ہے اور وہ حکیم آپ سے کہتا ہے کہ یہ خمیرہ گاؤں زبان کھالو اس سے حادثہ تیز ہو جائے گا آپ لے لوگے گے تاجر لوں گا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 مجھے سنائے. مجھے بات سمجھ ہے. کہا اور بات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 گنا معاف کریں گنا ہوا تو معاف کریں گے نا جب ہوا ہی نہیں تو معاف کون سے کرنا ہے میں نے کہ اگر آپ کی بات مانگ لی جائے یا گنا ہے فتح ہم نے دی تاکہ گنا معاف کر دے مجھے انتحا لگا فتح مبینہ. ہم نے آپ کو فتح دی ہے کیوں کیوں تاکہ تم نے جو ترجمہ کیا تاکہ माफ कर کر دے میں نے کہا جو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 ہم نے فتح دی ہے تاکہ حدود اللہ جاری کرو ہم نے فتح دی ہے اسلام کو غالب کر دو ہم نے فتح دی ہے مظلومین کو انتقام دلوا دو یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے ہم نے فتح دی ہے تمہارا گناہ معاف کر دیں ان کا چور آپس کیا ہے مجھے پھر سمجھاؤ تاکہ فتح چلے ضم کمانا گناہ ہے تاجی پھر میں نے کہا قرآن پڑھو بھی اور قرآن سمجھو بھی جو بند والے قرآن کو پڑھتے بھی ہیں اور بحمد قرآن کو سمجھتے بھی ہیں تاجی کیا مطلب میں نے کہا چیز را کا, کا مہینہ یا تین لفظ ہیں نمبر ایک ماں کا قدم ماں کا آخر اگلا پچھلا نمبر دو لیا غفران نمبر تین ضم یہ تین لفظ ہیں جنہوں کا معنی سمجھو عربی زبان میں گناہ کو بھی ضم کہتے ہیں عربی زبان میں جانور کی دھم کو بھی ضم کہتے ہیں عربی زبان میں الزام کو بھی ضم کہتے ہیں الزام سامنے نہیں لگتا الزام بعد میں لگتا ہے میں آپ کے پاس بیٹھوں اگر آپ میں سے مجھ سے کسی کو اختلاف ہوا بھی نا آپ نے کچھ نہیں کہنا جب میں چلا جاؤں گا نا تو صبح ہوں گے ابھی نہیں ہوں گے کہتے ہیں نمبر دو غفران کا معاف کر دینا بھی ہے اور مانا ڈھانپ لینا, لینا, لینا پہلی جتنے مکہ والی مات آخر کمانا پچھلی زندگی مدینہ والی اب آیت کا سو مہینہ میرے پیغمبر یہ مکہ والے کہتے یہ صاحب جادوگر ہے مکہ والے کہتے یہ مجنون ہے مدینہ بالو نے ہم نے آپ کو فتح و دے کے ان سب کو آپ کا غلام بنا دیا ہے آپ کے حلقۂ صحابیت میں شامل کر دیا ہے جو پہلے الزام لگاتے تھے اب آپ کی مدد کریں گے قدم مات اخر مکہ اور مدینہ کے سارے الزام ہم نے فتح کے لیے لٹا کے رکھ دیے جو پہلے الزام لگاتے تھے نا اب تعریف کرتے ہیں اب گنگاتے ہیں اب مزے کرتے ہیں اب جان لٹانا فہر سمجھتے ہیں وہ سارے الزامات جو تھے نا ہم نے فتح کے لیے صاف کر دی میں نے کہ کا مانا گناہ کیسے ہے بھائی اب قرآن تمہیں سمجھنا ہے اعتراض ہمارے عقیدے پر کرتے ہو بےحمد اللہ تعالی ہمارا کوئی عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہے ہمارا ہر عقیدہ جو ہمارے عکابل آل و سنت والجماعت جماعت اناف دیوبند نے لکھا ہے وہ قرآن کے بھی مطابق ہے اور حدیث مبارک کے بھی مطابق ہے اللہ ہم سب کو اپنے عقائد کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی تو فی فرمائے نہ یہ بات, بات, بات, بات, بات, بات, بات, بات, بات نہیں مجھے تو ضرورت نہیں پنکھا نہیں مجھے نہیں تو گرم ہوگا تو بیان صحیح ہوگا نا پنکھے سے تو ٹھنڈا ہو جاؤں گا میں ویسے ارد کر رہا ہوں میری عادت ہے میں بیان کے درمیان نہ پنکھا استعمال کرتا ہوں نہ پانی استعمال کرتا ہوں بالکل میں تو بعد جلسے میں جاتا ہوں تو لوگ سامعین کو گرمی بٹھاتے ہیں میرا پنکھا جلاتے ہیں میں گئی تو اس کو بند کرو تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ گرمی دونوں کو لگ رہی ہے بنو گئے تھے مولا صاحب تو مزے پنکھے میں ان کو کیا پتا میں کتنی لگ رہی ہے میں نے بھی بند پڑا. اب تو رہی مجھے لگ رہی ہے اس میں پھر تبدیلی بڑی ٹھیک رہتی خیر معیار سے کر رہا تھا ہمیں آخر میں بات کہہ کر ایک بات کیا اجازت چاہوں گا میں باہر کہتا ہوں یہ عفیزہ دیوبند کا ہے کن کا ہے بولو کن کا ہے ہمارے یہاں بعض لوگوں کو بیماری لگ گئی ہے بلا بجا ریورس گیئر لگاتے ہیں چھپ کر پھرتے ہیں بھائی بتاؤ دیوبند کیا ہے ریورس گیئر کیوں لگاتے ہو ریورس گیئر مجھے ساتھ کہنے لگا کہ دیکھو بھی ہمارے رات کہتے ہیں امت بنو دیوبند نہ بنو امت بن کے جی میں نے کہا تبریج جماعت کے اجتماع امت کا ہے دیوبند کا ہے کہا یہ امت کا ہے میں نے کہا اسٹیٹ پہ دو چار دوسرے ہی لو تاکہ طرح طرح کی امت کا جوڑ ہے <laughs> اسٹیٹ تو سارے اپنے بیٹھے ہیں بیان اپنے کر رہے ہیں دعا اپنے کر رہے ہیں اور پھر بعد میں کیا امت بنو دیوبند امت کو بٹھا لو نا سب کو اسٹیٹ کے اوپر تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ نہیں یہ امت کا اجتماع ہو رہا دیوبند کیا نہیں ہو رہا اللہ نے آپ کو اعزاز دیا ہے اس اعزاز کو کیوں ختم کرتے ہو خدا کا کرم ہے دالم جو بن سے اٹھنے والوں نے پوری دنیا میں دین کا کام کیا پوری دنیا میں دین کا کام کیا ہے اپنے فخر والی چیزوں کو چھپاتے جو اس کو کبھی چھپایا نہ کرو اس لیے میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ہم عموماً اس شعر پہ گزارا کر لیتے ہیں ہم ان کی اولاد ہیں میں کہتا ہوں تم ایک ختم آگے بڑھ کر کہو لئی سلفت میں بھی الفتح پہلوان وہ نہیں ہے کہ میرا باپ پہلوان تھا پہلوان وہ کہتے ہیں میں پہلوان ہوں تم بند کی لا دو تم بھجکتے ہو کیوں پیچھے لکھتے ہو جو بند والے فساد والے نہیں ہیں جو بند والے توڑ والے نہیں ہیں خدا کی قسم یہ جوڑ والے یہ ملک میں دھماکے والے نہیں ہیں یہ ملک میں امن والے ہیں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 حفاظت بھی کریں گے اور ملک کی بھی کریں گے میں نے ایک عقیدے پر مختصر سی روشنی ڈالی ہے عقیدہ ذہن میں رکھ لو ہمارا نظریہ ہے کہ امبیال سلام امبیال مسلم بس بس یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لو پھر کبھی اگلے عقیدے پر بات کر گے ایک عقیدہ بھی آپ کے ذہن میں بنتا جائے نا تو انشاءاللہ شاء ترتیب بن جائے گی میں مولانا سے نماز سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ پہلے عقیدہ ہے پھر عمل ہے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 جس مسجد میں جاؤں نا یا مولانا صاحب یا اصلاحی بیان کریں اصلاحی معنی کیا ہوتا ہے عقیدہ بیان نہ کریں امال کی بات کریں بھائی جس طرح عمال کی طرح ضروری ہے اللہ کی کشم اس سے زیادہ عقائد کی اصلاح ضروری ہے عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل ٹھیک ہوگا عقیدہ ٹھیک نہیں تو عمل کیسے ٹھیک ہوگا اس لیے عقائد کے بیان کو بھی اصلاحی بیان شمار پر مالیہ کریں یہ مہاراج بیان اصلاحی ہے اس لیے کہ ہم نے عقیدے کی کی ہے اللہ ہم سب کے عقائد کو قرآن و سنت کے مطابق بنائے. وآخر الحمد الحمدللہ رب العظمی الحمد للہ رب العظمی و صحاب ہی خجمائی اے مولا کر ہماری حسنات قبول فرما سیاد کو فرما خطاوں سے حاجات کو برا فرما گناہوں کو فرما گناہوں سے پاک زندگی یادا فرما علم ناف عمل اس کے واس طیب پتا فرما کہ اللہ خاتم ایمان پہ فرما اے اللہ قبر کے اذا سے محفوظ فرما قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکا نسی فرما بغیر حساب جنت میں داخلہ عطا فرما جو بیمار ہیں ہم لوگ عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے پوری فرما اے اللہ ہمارے جو حضرات تشریف لائے جو ہماری بہنیں تشریف لائیں سب کا عنا قبول فرما ہے مول کریم جس کے دن میں بھی خواہش ہو خیر حقوق بنائے اپنے کرم سے پورا فرما ل اجمائن میرا ہم ہی گیا